روحن روح مزکین ولبہ ستائی سے پاری سور کے یہ پہلے رکو ہے جی رکو آٹھ نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر انتیس تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے سورۂ طور ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ میں دو رکو انچاس آیاتیں تین سو بارہ کلمات ایک ہزار پانچ سو حروف ہے اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے جس مضموح کو بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ مضمون آخرت کا موضوع ہے سورہ زاریات میں اس کے امکان اور اس کے وقوع کے دلائل دیے جا چکے اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا دوبارہ اعادہ نہیں فرمایا البتہ آخرت کے شہادت دینے والے چند حقائق اور آثار کی قسم کہہ کر پورے زور دے کر یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ یقیناً واقعہ ہو کے رہے گا اور کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اسے برپا ہونے سے روک دے پھر یہ بتایا گیا کہ جب وہ پیش آئے گی تو اس کے جٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا اور اسے مان کر تقوی کے راستہ اختیار کرنے والوں کے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انعامات اور, ان اور اکرامات سے سرفراز ہوں گے کیا ناچی ارشاد اجالا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد محربان نہایت رحم کرنے والا ہے وہ تور قسم ہے کے. کوئی طور جس پر حضرت مصعل صلاح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسعیہ سلاۃ والسلام کو کتاب عطا فرمائی وہ کتاب مستور اور لکھی ہوئی کتاب کی اس عمرات یا تو لوہے محفوظ ہے قرآن مجید فی رقی منشور کشادہ اوراق میں رق اصل میں ایک ایسے اوراق کو کہا جاتا ہے کہ جو تادر سلامت رہیں اور نقصان سے محفوظ رہیں پہلی کتاب گزشتہ آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو ہرن کے باریک جھیلی پہ رکھا کرتے تھے تاکہ وہ تا در محفوظ رہ سکیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ان آسمانی صحیفوں کی قسم اٹھائی ہے جو ان کے پاس محفوظ صحیفوں میں موجود ہے کہ ان محفوظ صحیفوں میں موجود اللہ کے احکامات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری کتاب یعنی قرآن اور اپنے آخری رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے آخرت کے بارے بتائے ہوئے احکامات درج ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس طرف ان لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر وہ لوگ قرآن مجید کے حوالے سے آخرت کے بارے میں عقائد اختیار نہیں رکھتے تو ان مضبوط اور خشادہ صحیحوں کا مطالعہ کر لیں بس المامور اور آباد گھر کے پسم بیت المامور بابا کو بھی کہا جا سکتا ہے اور کہا گیا ہے جیسے مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ یہ گر ہمیشہ آباد رہتا ہے زائرین کے عبادت کرنے سے کہ ہر وقت کبھی حج کرنے والے کبھی عمرہ کرنے والے کبھی ویسے طواف کرنے والے ہمیشہ وہاں موجود رہتے ہیں اور ان کی موجودگی سے وہ آباد رہتا ہے یہاں بہتر معمور سے وہ گر ہے جو بیت اللہ کے برابر میں ساتویں آسمان کے اوپر ہے اور جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد سمایا کہ اللہ تبارک و وطالعہ کے مخلوق فرشتے اس تعداد میں ہیں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں روز آتے ہیں بیت المامور میں اللہ کی عبادت کے لیے اور پھر ان کو قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں ملتا کہ دوبارہ آ سکے اس قدر زیادہ ہے فرشتے وہ سخل مرفو اور اس اونچے چکری قسم یعنی آسمان کی قسم المسجور اور ابلتے ہوئے دریا کی قسم بے خلاب ہے یہ جواب قسم ہے کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا اللہ تبارک و تعالی نے اتنے عظیم قدرت کے نمونوں پر قسم کئی جو ہر انسان کے سامنے بطور مثال اور نمونے کی موجود ہے اور اللہ کا منکر بھی ان کی وجود کا انکار نہیں کر سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف اشارہ فرمانا چاہتا ہے کہ جس عظیم قدرتوں کے باکمال ذات نے یہ ساری وجود ان ساری چیزوں کو وجود بخشا ہے اس ذات کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ وہ اپنے نافرمانوں کا مواخذہ کر اور جب وہ آزاد آئے گا میں لہو مندا سے اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا یومور جس دن لرزے گا یہ آسمان کپ کپا کر یعنی زلزلہ آئے گا وہ تصویر الجوال خیبرا اور پھریں گے یہ پہاڑ چل کر احادیث میں آتا ہے کہ جب قمد کا زلزلہ آئے گا تو ساتھ ہی یہ پہاڑ اپنے جگہ سے سرکنا شروع ہو جائیں گے اور یہ بالکل ایسے دکھائی دیں گے جیسے قرآن مجید کے آخری پارے میں آئے گا کہ جس طرح ہوا میں اڑتا ہوا گرد و غبار ہوتا ہے فوائد بس بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اللہ زین وہ جو باتوں کے بنانے میں کھیلوں میں مصروف ہے یعنی بیٹھ کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف باتیں بنا رہے ہیں دل کے لیے یوم علا نا ری جہن جس دن دھکیلے جائیں گے تو زخ آگ کے طرف دھکیل کر اور پھر ان سے کہا جا رہا ہوگا کہ حاضر تھی یہ ہے وہ آگ ان تم بہات کا زبون جس کو تم جھوٹ جانتے تھے افسر ہوں کیا یہ جادو ہے ہم انتم لا یا تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو یعنی دنیا میں انبیاء کو جادوگر اور ان کے وہی کو جادو کہا کرتے تھے ذرا اب بدلاؤ کہ یہ دوزخ جس کی خبر انبیاء نے دی تھی کیا یہ واقعی جادو ہے یا نظر بندی ہے یا جسے دنیا میں تم کو کچھ نظر نہیں آتا تھا اب بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا اس اسلوہ چلے جو اس میں فصبرو پر صبر کرو لا تصدرو یا صبر نہ کرو السلام علیکم تمہارے لیے یہ بات یکساں ہے چیخ اور چلو یا آرام سے جا کر کے چلتے رہو چیخنے اور چلانے سے تمہیں یہاں سے باہر نہیں کیا جائے گا اور نہ تمہارے چپ چاپ بیٹھنے کی وجہ سے تم پہ رحم کیا جائے گا بلکہ ان نما تجلو نما گن تم تاملوم بے شک تمہیں بدلا دیا جائے گا اس کا جو کچھ تم عمل کرتے تھے جو کچھ دنیا نے کیا اب اس کا پھل ملے گا دوسری طرف ان المدین بے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے جناتی جناتی جنات و, و نعمتوں میں اور جنتوں میں ہوں گے سا کہ میرے کاتے ہوئے دما آتاہم ربہم وہ جو ان کو ان کے رب نے ہی جی ہوں گے اور وقا اور یہ کہ بچایا ان کو ان کے رب نے عذاب الجہیم دو رح کے عذاب سے اور ان سے کہا جا رہا ہوگا گلو گاؤ و شربو تیو ہنی ام ما گم تم تاملون. یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے عمل کیے ہیں یعنی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے وہاں بالکل معمون اور بے فکر ہوں گے ہر قسم کے رہیش اور آرام کا سامان ان کے لیے حاضر رہیں گے اور یہی انعام کیا کم ہے کہ دو ذہبے آزاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا لیکن یہ سب کچھ ممکن بنایا گیا ہے ان کی ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اور آمن سالح یعنی اچھے امان وہ ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اچھا کہا رہا ہو مدا فرور وہ تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر مصف فطن جو برابر پتانوں میں بچے ہوئے ہوں گے وضب وجنا ہوں بےحورین اور ہم بیادیں گے ان کو ہورین سے ان کی شادیاں کریں گے اللہ آمن اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تباہی اور ان کے راہ پہ چلی ان کے اولاد ایمان کے ساتھ الحق نم ہم ان تک پہنچا دیں گے ان کے اولاد کو بھی وما ہم من عملهم من اور ہم ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کریں گے سبرہ ہر آدمی اپنے کمائی میں پھنسا ہوا ہے جو اچھائی کر رہا ہے وہ اچھا بدل پائے گا اور جس نے برائی کی وہ اس برائی کے حالات سے ہمکینار کیا جائے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عادل کا تقاضا ہے اور یہی وہ زابطہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے وہ امدد نم اور لگاتار بہم پہنچائیں گے ہم کو مزے مزے کے میرے والم مماشون اور گوشتو جس چیز کو چاہیں گے یہ تنازع وہ جینا ہا کریں گے وہاں کاسن پیالوں کو لیتے ہوئے شراب کے ایسے شراب لالفی ہا کہ جس کی وجہ سے سروں کا چکرانا نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے انسان کا عقل ضائع ہو جائے اور انسان اول بھولنا شروع ہو جائے تو ان شراب کی پینے کی وجہ سے انسان کے دماغ میں غول یعنی یہ کجی اور کمی پیدا نہیں ہوگی ولا نہ تقسیم اور نہ اس کے پینے سے گناہ گناگر قرار دیے جائیں گے وہ یتوف اور پھرتے ہیں ان کے پاس ان کے ملازم گویا وہ موتی ہے اپنے خلافوں کے اندر جیسے موتی اپنے غلاف کے اندر بالکل صاف اور شفاف رہتا ہے گرد و غبار کچھ اسے نہیں پہنچتا یہی حال ان کی صفائی اور پاکستگی کا ہوگا جب ان ملازموں اور نوکروں کا یہ حال ہوگا تو جن کے وہ ملازم ہوں گے ان کی کیا شان ہوگی اکبل باغ ہم اور وہ متوجہ ہو جائیں گے ایک دوسروں کے طرف آپس میں پوچھتے ہوئے کہیں گے ان ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے سمن الله علینا پھر اللہ نے ہم پہ احسان کیا اور وہاں اور ہمیں بچا دیا لو کے عذاب سے انا كُنَّا من قبل بے شک ہم اس سے پہلے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے ان رحیم بے وہی ہے نیک سلو کرنے والا بڑا ہی مہربان کہ اس نے ہمارے ساتھ ہمارے ان محدود اعمال کی وجہ سے اتنا بڑا نیک سلو کیا اور اتنی بڑی ہم پہ مہربانی کی کہ صدا کے پریشانیوں سے ہمیں بچا کر صدا کی خوشحالیوں سے ہمیں امکنار ہم فرمایا وآخر أعوذ بالله من الحيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فَمَا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون حاعر نتربس به ريب المنون قل تربسوا فإني معكم من المتربسين ستائیس سے تور کے یہ دوسری اور آخری رکو ہے یہ رکو آیت نمبر نمبر سے لے کر آیت نمبر 50 تک اختتام مشتمل ہے اس دوسری رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے سرداران قریش کے اس رویے پر تنقید فرمائی ہے جو وہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے تھے اور آپ کو کبھی کائن کبھی مجنون اور کبھی شائع قرار دے کر عوام الناس کو آپ کے خلاف بڑھکایا کرتے تھے تاکہ لوگ آپ کے لائے ہوئے پیغام کی طرف سنجیدگی کے ساتھ توجہ نہ کریں اور آپ کے ذات کو اپنے حق میں ایک مصیبت ناگہانی سمجھے اور اعلانیہ وہ لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ کوئی آفت ان پر نازل ہو جائے تو ہمارا ان سے پھیشا چھوڑی جائے اور وہ آپ پر یہ الزام بھی لگایا کرتے تھے کہ یہ قرآن آپ خود بنا کر کے لائے ہیں اور اب اللہ کے نام لگا رہے ہیں معذ اللہ یہ ایک فریب ہے جو آپ نے بنائے رکھا ہے وہ بار بار تنوع کرتے تھے کہ اللہ کو نبوت کے لیے ملے بھی تو بس یہ ساپ ملے وہ آپ کے دعوت و تبلیغ سے ایسے بیزاری کا اظہار کرتے تھے جیسے آپ کچھ مانگنے کے لیے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے جان چڑانے کے لیے آپ سے منہ چپاتے کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کر وہ سوچتے تھے کہ آپ کے خلاف کیا کیا چال چلائی جائے جس سے آپ کے اس دعوت کا ختم ہو جائے اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے انہیں اس امر کا کوئی احساس نہیں تھا کہ وہ کیسے جہلانہ عقائد میں مبتلا ہے جن کی تاریخی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے غرضانہ اپنی جان کپا رہے ہیں اور اللہ نے ان جیسے رحیم اور کریم رسول ان کے لیے محبوض فرمایا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے ان کے اسی رویے پر تنقید فرماتے ہوئے بے در پہ کچھ سوالات کیے ہیں جن میں سے ہر سوال یا تو ان کے کسی اعتراض کا جواب ہے یا ان کی کسی جہالت پر تبصرہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ کے نبوت کا قائل کرنے کے لیے کوئی معجوزہ دکھانا قطعا غیر ضروری ہے کیونکہ یہ ایسے ہر درم اور حاصل لوگ ہیں کہ انہیں خواہ کچھ بھی دکھایا جائے یہ اس کے کوئی تعبیر کر کے ایمان لانے سے پھر بھی گریز کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے آپ نصیحت کرتے رہا کیجیے ہمارا انت بینک سو آپ نہیں ہیں اپنے رب کے فض و گرم سے بے کا مجنون کا مجنون اور نہ دیوانا نہ دیوان شاعر کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے المنون نہ ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانے کے کہ وہ لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور اللہ کی دین کو پھیلانے سے نہ روک سکے تو آپس میں اپنے آپ کو فرق دینے کے لیے انہوں نے یہ ایک جملہ اور ایک طریقہ گڑھ رکھا تھا اور ایک خیال انہوں نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا رکھا تھا کہ بھئی یہ شاعر ہے اور دنیا میں تو ایسے شاعر آتے رہتے ہیں وہ خط کے گزرنے کے ساتھ ساتھ گزر جاتے ہیں یہ بھی منجملہ ان شاعروں میں سے ایک شاعر ہے اور گرد سے زمانہ کی نظر ہو کر کے چلے جائے بول کہہ دیجیے تو تم انتظار کرو فانی فا ماں من مت سو بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں کہ تم جو میرے بارے میں یہ سوچ اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رکھے ہو کہ یہ گزر جائے گا تو ساتھ ہی ان کے ان کی بین بین اسلام کا تحریک بھی ختم ہو جائے گا اس بات کا انتظار کرو اور میں اس انتظار میں ہوں کہ تمہارے ان ہٹ درمیوں تمہاری زد حسد اور بغض کی وجہ سے اور الزامات اور تہمتوں کی وجہ سے کب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرتا ہے ام تمرح کیا ان کو حکم دیتے ہیں احلام ہم ان کے عقلی لہٰذا ان باتوں کا ام ہم قومن تعاون یا ہے ہی وہ سرکش لوگ ان یعنی پیغمبر کو مجنون کہہ کر وہ یا اپنے آپ کو بڑا عقلمند ثابت کرتے ہیں کیا ان کے عقل اور دانش نے یہی سکھایا ہے کہ ایک انتہائی سچے امین عقل اور سچے پیغمبر کو شاعر یا کہن یا دیوانہ قرار دے کر نظر انداز کر دیا جائے اگر شاعروں اور پیغمبروں کے کلام میں تمیز بھی نہیں کر سکتے تو یہ کیسے اور کہاں کیا خل ہے حقیقت یہ ہے کہ دل میں سمجھتے سب کچھ ہے مگر ماہ شرارت اور تجربی کی وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ام یقولون تقول کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خود بنا لائے ہیں بلہ یؤمنون بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے فریاتوں کی حدیث مسلی جب یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ کلمن کہتے ہیں سب سے زیادہ جہاندیدہ کہتے ہیں سب سے زیادہ لوگوں کا خیر خواہ کہتے ہیں تو سلیحت بھی حدیثی مثلی انہیں چاہیے کہ وہ لے آئے اس قرآن کے باتوں کی طرح باتیں ان کانوں سازقین اگر وہ سچے ہیں ایسی قرآن کی طرح باتیں کہ جو قرآن کے احکامات کے طرح بے لاب ہو بے مثل ہو ہر زمانے میں قابل عمل ہو لوگوں کے لیے خیر خواہش پر مبنی ہو اور ایسے احکامات کی جس پر عمل پیرا ہو کر کسی دوسرے کے حقوق نہ مارے جاتے ہوں ام خلق خو من غیر شاہ کیا وہ بن گئے ہیں اپنے آپ ہی ام ہم الخالقون یا یہ ہیں سارے کائنات کے بنانے والے ام خلاقات کیا انہوں نے بنایا آسمان اور زمین کو بل بلکہ ان کو یقین ہی نہیں ہے ام خزائن ربک کیا ان کے پاس خزانے کے سے یا یہ اللہ کے ان خزانوں کے داروغ بنے بیٹھے ہیں خزانوں کے نگران بنا دیے گئے ہیں کہ یہ جس کو چاہے پیغمبر قرار دیں اور جس کو چاہے مجنون قرار دیں کیا یہ سب کچھ اللہ نے ان کے اختیار میں دے رکھا ہے امل سلومن کیا ان کے پاس کوئی شیر ہے یہ سمعون بھی جن پر سناتے ہیں یہ یہ تو یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں فل یات مستم ہوم بسلطان مبین تو چاہیے کہ لے آئے جو سنتا ہے ان میں ایک کھلی ہوئی دلیل اپنے استاوے پر ام لاہل بنا تو والم کہ ان کی ہاں ہو یعنی اللہ کی ہاں ہو بیٹیاں اور ان کے لیے ہو بیٹے یہ ان مشرکین کے عقیدے کا تذکرہ ہے جو فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں قرار دیتے تھے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے انصاف ہے کہ اللہ کے لیے تو یہ قرار دیتے ہیں بیٹیاں اور اپنے لیے پسند کرتے ہیں بیٹے ہم تسألہم اجرن کیا تو مانتا ہے ان سے کچھ بدلہ فہم میں مغرب میں سو یہ لوگ اس تاوان کی وجہ سے بوجل ہو رہے ہیں یعنی کیا یہ لوگ آپ کے بعد اس لیے نہیں مانتے کہ خدا نخواستہ آپ ان سے اس دین کے باتوں اور تبلیغ پر کوئی بحری معاوضہ طلب کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ وہی جاتے ہیں ام ہند غائبوں کیا ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں فہمیگون تو وہ اس کو لکھ رکھتے ہیں یعنی کیا وہ خود ان پر اللہ نے اپنے وحی بھیجی ہے اور پیغمبروں کی طرح اپنے پوشیدہ بھید سے ان کو مطلع کر دیا ہے جیسے یہ لوگ لکھ لیتے ہیں کہ جیسے انبیاء کرام وحی وہی لکھی کی طرف کی جانے والی وہی لکھی جاتی ہے اللہ تبارک کو تلا فرماتے ہیں ام قیدہ کیا یہ کچھ داو کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو منکر ہے وہ اپنے اس فریب کے خود شکار ہے ام غیر اللہ کہ ان کا کوئی اور حاکم ہے اللہ کے سوا سبحان اللہ تاکہ وہ اللہ اما ان سے جو اللہ کے ساتھ یہ شریک قرار دیتے ہیں یا جن کو اللہ کا شریک قرار دیا گیا ہے اللہ کے سوا کوئی اور حاکم اور معبود ما, جو انہوں نے تجویز کر رکھے ہیں جو مصیبت پڑنے پر ان کی مدد کریں گے اور جن کے پر, پرسش خدا کے سوا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے بے ہے اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد ہے وہ سنا ہے ساقی اور اگر یہ دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان کی طرف سے گرتا ہوا یقین یہ کہیں گے صحاب و کہ یہ بادل ہے گاڑی قسم کا یعنی اگر ان پر اللہ کی طرف سے ایسی کوئی نظر آنے والا موجزہ بھی ظاہر ہو جائے تو یہ اس کو بھی کسی اور چیز کے ساتھ مثال دے کر کے اس کا انکار کر لیں گے اللہ کا احساس ہے ہوں اس کو چھوڑ دیجئے ان کو حد تاکو یہاں تک کہ وہ سامنا کر دیں دے یومولیہ دی اپنے اس دن کا فیسکون کہ جس دن ان پر بجلیاں اور کڑک گر پڑیں گے یوملہ یوگن کئی تو جس دن ان کے لیے ان کی تدبیر کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کی طرف سے کام آ سکے گا وہ لہم اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی وہادق اور بے وہ لوگ جو ظالم ہیں ان کے لیے انعیت کے آزادوں کے سوا اور طرح کی آزادی ہے وہ لیکن لا اکثر لیکن ان میں سے اکثریت وہ ہے جو جانتے نہیں ہے سو آپ انتظار کیجیے یہ حکم جی کا اپنے رب کے حکم کا فَإنَّكَ سو ان سو آپ ہمارے نگاہوں میں ہیں یعنی آپ کے ہم نگران ہیں نگاہ ہیں ہے آپ کے ہم محافظ ہیں اس لیے ان کا کوئی دا اور پیش آپ کے خلاف کارگر ثابت نہیں ہو سکے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہ سب دکھ میں اور آپ تصدی بیان کیجیے اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ شین جس وقت آپ اٹھے من لے لی اور رات کے وقت بھی فصل بس اسی کی تصبیح بیان کیجیے وہ اتبار نجوم اور جس وقت تارے چلے جاتے ہیں یعنی صبح کے وقت اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہر وقت جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اپنے رب کی تصدیح کریں اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اپنے رب کی عظمتوں کا ان لوگوں کے سامنے اظہار کریں رب کے طرف ان لوگوں کو راغب کریں آپ اپنا یہ کام کرتے جائیں جہاں تک ان کے کاموں انہیں سدشوں کا نتیجہ ہے ان میں ان کو ناکام بنانا ہمارا کام ہے یہاں پہ سورہ تور اپنے اختتام کو پہنچا وہ الحمدللہ رب العالمین